جو حضرت دانیال والی حدیث مبارک روایت سنائی ہے نا اس پر تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں جس کو ابن تیمیہ اپنے حق میں پیش کر رہا ہے وہ اس کے خلاف کتنی ہے اس میں ایک بات آپ کو سنائی ہے حضرت سیدنا ابو موسا شاریف پاک کا ان پر لپٹنا ان کو گلے لگانا اور چومنا ان کے نزدیک وفات کے بعد کسی سے یہ معاملہ کرنا شرک ہے نمبر ایک نمبر دو وہ جو چربی رکھی ہوئی تھی ساتھ میں بات کو سمجھنا کیا رکھی ہوئی تھی چربی اس سے شفا حضرت عمر بھی حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں جاؤ شفا حاصل کرو ان کے مذہب میں اس طرح شفا حاصل کرنا بزرگوں کے تبرکات سے یہ بھی شرک ہے یہ ذات کا تبسل بدعت اور حرام سمجھتا ہے اور ادھر ذات کا توصل اس طرح ثابت ہے آپ سن چکے ہیں خود یہ ذکر کر رہا ہے مجموع فتح میں کہ لوگ بارش مانتے بارش حاصل کرتے تھے ان کے جسم شریف کے واسطے سے کہ چار پائی اٹھا کر باہر رکھتے اچھا اگر یہ حرام ہوتا تو بارش کیوں آتی یہ خبیص تو خود لکھ رہا ہے یہ تو خود لکھ رہا ہے تیرے مجموعے کے اندر موجود ہے تجے شرم نہیں آتی لکھ کر باتیں پھر لوگوں کی آنکھوں میں مرچے ڈالنا شروع کر دیتا ہے سمجھ نہیں آئی پھر اور سنیے ہمارا استدلال ان عیسائیوں کے فیل سے نہیں صحابہ کرام کے اقرار سے کہ صحابہ کرام کیوں اس بات کو برقرار رکھ رہے ہیں وہ کہتے کہ یار یہ تو شرک کرتے ہیں جب یہ بات نقل کر رہے ہیں وہ تو حضرت عمر فرماتے یار یہ شرک کرتے رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی وشال کے بعد ان کی ذات کو وسیلہ بناتے رہے ہیں یہ تو شرک ہے انہوں نے کیوں برقرار رکھا بات کو معلوم ہوا شرک اس کی کھوپڑی میں آئے ہمارے مسلمانوں میں شرک نہیں ہے سمجھ آ کہ نہیں اس کی اس کی کتاب سے اس کا ہے کیسے عجیب بات ہے اور اور سنیے اب وہ حدیث جس کا حدیث مود سنا تھا جس کا وعدہ کیا نہ صرف نے مسند بزار کے حوالے سے حدیث مبارکباد مسند بزدار حدیث کی کتاب ہے مستند حدیث کی کتابوں میں سند کیسی ہے امام نور الدین مجم مجمع الزوائد میں فرما رہے ہیں رجال و حسکات اس کے سارے راوی مضبوط آنے ابن عمر روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مسجد الخیف قبر و سب قبر و نبی فرمایا مسجد خیف ہے مکہ شریف کے علاقے میں مسجد خیف فرمایا اس میں ستر نبیوں کی قبریں ہیں کتنا حضور بتا رہے ہیں بتاؤ کیوں بتا رہے ہیں سنت صحیح ہے آپ صلی اللہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے نبیوں کی قبریں بتانا اور پہچاننا اس میں بہت بڑا شریف فائدہ ہے کہ جو خود رسول اکرم بتا رہے ہیں اس خبیز کو یہ لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں بات کو سمجھیں یار اور پھر دوسری بات یہ بھی ساتھ سمجھ سنتے جاؤ کہ یہ جو ستر کا عدد آتا ہے نا ستر کا لفظربی میں کبھی کسرت کے لیے آتا ہے کیا مطلب جی ایسا نہیں یار تین ہزار بار آ کے یعنی بڑی بار آ کے پامیں دو بار آتے ہو قرآن پاک, پاک میں بہرحال یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے مزلح ستر کا لفظ کس کے لیے آتا ہے کثرت کے لیے کثیر کے لیے یعنی بہت نبیوں کی قبریں ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ستر یہاں پر اپنا مفہوم صحیح رکھتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ستر ہی ہوں یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں دیشوں میں لیکن بتاؤ یا اس کے مذہب کے مطابق تو وہ شرک ہے سارا وہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں जारी, जारी, जारी, जारी। وہ سارا شرک ہو گیا معلوم ان لانتی لوگوں نے بہت بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے امت مسلمہ سے ہاں اچھا اب اس کی, ایس ب... ایس کی اس کی مکاری कی... میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بڑی عجیب سی یہ جیسے کس نے لکھا عمر وہ فتوے بدلتا تھا ہاں امام ہسری نے امام ہسری نے امام تقین ہسمنی نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب دف او من شبہ تم رد میں دف او شوبہ ہے من شبہ تم امام الاحمد اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فتوے بدلتا تھا اب فتوا بدلنا ان کس کا میں آپ کو ثابت کروں میں ثابت کروں فتوا ہے اس میں ایک مقام پر لکھ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جو ہے نا اس کی جو سنت زیارت ہے نا سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ نیت کرو مسجد کے جانے کی مسجد کی زیارت کے حضور کی اور پھر, پھر ادھر پہنچ, پہنچ, پہنچ کر یا ساتھ میں ادھر سے ہی نبی کی قبر کی زیارت کی نیت کر لی تو یہ سواب ہے اس کا میں کب انکار کرتا ہوں اب بات کو سمجھنا جی دکھاتا ہوں میں ایک سو سینتالیس سفر 27 ستائیس حصہ ایک سو سینتالیس یہ کہہ رہا ہے پوری قد زکر تو فیما کتب تو ہوں منل مناسب ان سفرائے مسجد ہی وزیارت قبر ہی کما یت کور ہوں المسلمین فی مناسک الحج عمل صالح مستحب بات کو سمجھنا اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ چشتی برسے کا کس کس رنگ میں مجھ پر اس کو پتہ نہیں تھا نا بھی کچھ چی بھی آئے گا میرے علی تاجدار گوردہ اور امام شاہ کا ایک کتا آئے گا انہیں میری اینج چانڈ پھلان یہ کہ چھاڈ گلن اب اب بتاؤ ادھر کیا لکھ رہا ہے مستحب امر ہے مستحب کام ہے لیکن بشرطے کی مسجد کی نیت ہو پھر ساتھ قبر کی زیارت کی نیت ہو تابو یہ تو اس کا مسئلہ سارے جانتے ہیں لیکن میں گرفت جس پر کرنا چاہتا ہوں ذرا غور میں زیارت قبر نبی کہتا ہے مستحب ہے میں لیکن بشرطے کو یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی پہلے نیت کرو کہ حضور کی مسجد کی زیارت کرنی ہے پھر قبر کی زیارت کرو پھر قبر کی نیت ملا لو اب بات کو سمجھنا اس دجال سے میں پوچھتا ہوں تو نے تو لکھا کہ نبیوں کی قبر کی معرفت میں کوئی شرعی فائدہ نہیں مستحب ہونا ظالم مستحب تو حکم شرعی ہے اب مکار کا ختوا یہ پتا ہے کب لکھا تھا اس نے جس وقت جیل میں ڈالا تھا حضرت, حضرت کو بدرب نے جما اور دوسرے علماء قاضی مفتی اماموں نے جب اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا اس میں واپس اس نے جو خاتون کو لکھا جو فتوا اپنی طرف سے لکھ کر بھیجا اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے بچ جاؤں اور ادھر یہ بکواس کرتا ہے اور سنو میں اپنی طرف سے نہیں علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ وہ بھی یہی سمجھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے کلام سے یہی سمجھا ہے کہ یہ نفس زیارت کو حضور کی قبر انور کی زیاد کو کسی طرح بھی یہ سباب کا باعث نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں ہم اس کی کلام سے یہی سمجھے ہیں. مولا عبداللہ لکھنوی کا والا لو جی عمر صاحب بتا رہے ہیں, کہ الاخ عخنائی جو عخنائی ہیں اخنائی جو ہے نا اخنا کہ اخنا کتاب ہے باب باب اس کی اگ اگ اس کے اندر اس نے وضاحت کی ہے میں بہرحال یہ دیکھیں مولانا عبدالحیل الحی لکھنوی کی پرانی ایک کتاب ہے جو شاید ادھر کسی کے پاس ہو ناصیف کے پاس ہے اس کا نام ہے اسائ ال مشکور ردل مذہب ال معصور ایک وہ سور نے المذہب الماسور لکھی تھی ایک وہی سور نے المذہب الماسور کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ابن عبدالحادی ابن قیم اور ابن تیمیہ تین سے فیض حاصل کیا اور لکھ دیا زیارت نبی کے خلاف جو لکھنا تھا اس نے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کے رد کے اندر کتاب لکھی اس کا نام ہے السعی المشکور یہ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں ہے یہ در متبہ شوکت اسلام لکھنؤ تبا گردید اس زمانے میں لکھنؤ کے متبا شوکت اسلام کتب خانے میں چھاپی تھی یہ بالکل کتنا پرانی ہے اس کے اندر آپ لکھتے ہیں توجہ میرے بھائی آپ فرماتے ہیں بڑے فائدے انہوں نے لکھے ہیں کمال کے آہ ہاں ہاں ایک فائدہ لکھا ہے اکیسویں اکیسویں نمبر پر بات کرائیں ابن تیمیہ اور ان کے تلامزہ کی ایسی تکلید جامد فرمائی یعنی وہ نے کہ کسی مقلد و غیر مقلد کو جس کو ادنا بھی عقل نا پسند آئی بائیسویں نمبر پر لکھتے ہیں کہ ہاں نام غلط ہو گیا ہوں پانچ صفحے سے پانچ سفے پر لکھا ہے مخفی, مخفی نہ رہے زیارت, زیارت قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم با اجماع ائمہ اربا اور با اتفاق, و اتفاق و علماء و امت محمدیہ محمدی محمدی مشرور, مشرور و قربت و ہے و قربت و قربت و قربت حسن حسن یعنی عبادت یعنی حضور کی قبر انور کی زیارت تمام اماموں کے نزدیک کیا ہے بلکہ افضل المستحبات اوکد الفضائل المردیاز سے ہے اور اس میں کسی سے خلاف منقول نہیں ہے بجز جس طرح یہ لکھ رہا ہے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں بجل شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کے کہ ایک جماعت علماء نے انکار مشروعیت و قربت زیارت قبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف منسوب کیا ہے جیسے ملا علی قاری مکی اور ابن حجر حتمی و تقی الدین صبح کی وغیرہ کے اور تلامزہ و ناصرین ابن تیمیہ نے اس سے انکار بہت فرمایا اور یہ لکھا کہ ابن تیمیہ نفس زیارت شرعیہ قبر نبوی کا انکار نہیں کرتے ہیں البتہ زیارت بدعیہ کو اور شد رحال بقست زیارت القبر نبی کو حرام کہتے ہیں علامہ کیا لکھتے ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں یعنی کیا مطلب کیا آپ فرماتے ہیں کہ ابن تعمیہ کے تلامزہ اور ان کے جو ہے نا ہواری امدادی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک کی زیارت قبر انور کی زیارت کو حرام نہیں کہتے ہاں سفر کو اس کی نیت سے سفر کرنے کو حرام کہتے ہیں علامہ فرماتے ہیں عبدالحی لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض تقریرات و عبارات ابن تیمیہ سے صاف انکار قربت معلوم ہو یہ حاصل جو سنانا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کی بعض عبارات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ, س... یہ سرے سے ثواب کا کام ہے ہی نہیں حضور کی قبر انور کی زیارت کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے ابن تیمیہ کی بعض عبارتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے اللہ عبد ال لکھنوی رحمہ اللہ نے اتنا لکھا لیکن وہ عبارتیں پیش نہیں کی نہ اتنے اللہ کے فضل سے وہ عبارت پیش کرو مسئلہ حل نہیں پہ توجہ نہیں فرمائی کیا آخیا میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ابن تیمیہ کی بعض عبارتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس, اس کام کو ثواب کا باعث سمجھتا ہی نہیں سرے سے بیکار سمجھتا ہے وہ یہ عبارت ہے جس کی میں نے نشاندہی کی ہے اور اگر میں تلاش کروں تو اور چیزوں اور اور بکواسوں پر بھی مبتلے ہو سکتا ہوں اس کا مجموع فتاوا اصل پریشانی یہ ہے کہ اس کا مجموع فتاوا جو ہے اس وقت وجود میں نہیں آیا اس کے فتاوے بکھرے ہوئے تھے جب مولانا عبد لکھ رہے میں اصل وجہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے مختلف فتاوے کئی کی ورکوں کے ہیں کوئی کتابوں کے ہیں کوئی کاپیوں کی طرح ہیں کوئی کس رنگ میں ہیں کوئی رسالے کی طرح ہیں یہ سب بکھرے ہوئے تھے ہاں یہاں اب کے وہاں بھی جو ہیں انہوں نے اکٹھا کر کے بنایا ہے یہ مجموع الفتاوا جب انہوں نے بنایا ہے تو ہمارے سامنے کیونکہ سارا سودا آیا ہے ہم نے جو کچھ ہے وہ آپ کو سب کھول کر دکھایا ہے سمجھ نہیں آ رہی بس ادنا سدین کا طالب علم خاتم ہونے کے آپ کو میں نے اتنا بتایا ہے کہ بتائیں یار جب ایک کام سرے سے شریف فائدہ رکھتا ہی نہیں وہ کیا نبیوں کی قبریں یعنی تو موڈی اڑا گیا کہ جدو تھڈو مسجد قبر دی پہچان میں جب کوئی فائدہ نہیں ہے شریف تو زیارت ہوگا زیارت تو بغیر پہچان وہ بولتے نہیں معلوم ہوا دجال ہے مکار ہے موقع شناس ہے پینترے باز پینترے باز جان گے موقع پایا شیخ الاسلامی بدل گئی ادھر شیخ ال اسلامی اور نے ممکن جیسا وہ انہاں حقائق تو مطلع ہو. ایسے شخص کو گمراہ کر پھینک دے گلی میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صالحین ہی حضرات وہ اس کو اس طرح مان رہے ہیں شاخل اسلام لے کر آئے مہادیشور جیسے اس کی پینترابازی میں دھوکا کھاتا ہے کیا کرتے رہے میں کہتا ہوں ایک یہی فتوا اگر ان کو مل جاتا نا کہ اس نے کہا ہے نبیوں کی قبروں کی حفاظت دین کا کوئی حصہ نہیں اور ان کی قبروں کی پہچان میں ہی کوئی فائدہ نہیں او ہو بڑی انہیں خدمت کرنی تھی بڑا سوٹے پھیر اور سنو میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے کیا اس کتاب کا نام ہے القارت المسلامی فرانس کے پادریوں کی یورپ کے پادریوں کی اکٹھے ہو کر انہوں نے اسلام کے خلاف سوچا اور مشورہ کیا سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنے میں بہت زور لگایا اڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن اسلامی تہذیب اور اسلام اسلامی تہذیب اور اسلام ہم سے مٹنے نہ پایا کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا دو چیزیں اسلام کو زندہ رکھ رہی ہیں اور اسلامی تہذیب کو زندہ رکھ رہی ہیں صرف دو چیزیں تمام پادری یورپ کے متفق اتفاقی فیصلہ لکھا ہے میرے پاس موجود ہے عربی میں یہ کتاب پہلے فرانسیسی انگلش میں چلی پھر عرب میں آئی عرب کے اندر عربی میں چلی عربی کے اندر میرے پاس تو اس کتاب میں وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلامی تہذیب کو بچایا ہے اور تحفظ کیا اس کا وہ دو چیزیں سنو کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک کہتے ہیں مکے مدینے کا وجود یعنی حرم کعبہ اور حرم مدینہ حرمین شریفین شریف کا وجود اور دوسرا کہا انہوں نے صوفی اور درویش لوگوں کا وجود اگر میں حوالہ نہ دکھاؤں غیروں کا کافروں کا میری زبان کاٹ اگر میں یہ حوالہ صحیح دکھا رہا ہوں تو سمجھ لو کہ ان دو کا بچو کافروں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چپ رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر محفوظ ہے اور اسلامی تعدی محفوظ ہے تو ان دو کے دم قدم تو سمجھ لیجیے اس کتے نے جو کہا ہے کسی نبی کی قبر حفاظت حفاظت کے قابل نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا کوئی دین سے نہیں ہے اس مردود نے پادریوں کو اس بات سے کتنا مضبوط کیا اور ان کے مقاصد کتنا پورے کیے اور یہ کتے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہابی اسی مقصد کے لیے ان کو Just وہاں انگریز نے بٹھایا کہ اگر کیونکہ ذہن رکھتے ہیں ابن تیمیہ کا اس نے لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کی تابے فرض ہے لہٰذا اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے اشارے پر نبی کی قبر گرائیں گے مٹھائیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور سلے ایک اور دوسرا صوفیہ اور فقیروں کی دشمنی وہ بھی ابن تیمیہ میں اور وہاں بھی ٹبر میں تو دیکھے گا ایسے معلوم ہوا اسلام محفوظ ہے تو قبر نبوی کی حفاظت اور درویشوں کے وجود سے محفوظ ہے اور اسلام کے وجود کا سب سے بڑا دشمن وہی ہے جو ان دو کا دشمن ہے وہ اس کی ضروریت اور ہر میرا میری تہ تک سورا میں نہ پہنچا موڑا سا چشتیاں دے ٹکڑے کھا کھا ہوں پہنچ گیا تہ تک تک پہنچ گئے جی ہوں سمجھ لگ گئی جی کہ برطانیہ نے یہاں اپنے اپنے پڑےویا اتنے کو بٹھایا ہے البانی, البانی نے کوشش کی حضور کی قبر انور کو ختم کرنے کی البانی وہاں ان کا محدمود جو ہے اور یہ تبر کتاب کا حوالہ ابھی سنا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہاں کے والیوں پر فرد ہے کہ کبا اڑا دیں اور اصل میں ان کا کبے کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ بس حضور کی قبر انور یہ اصل شرک کا گڑھ ہے سنم میں اکبر ہے اس کو ختم کر حضور کے حضور, حضور کی ساتھ کی شریف کو بات کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ لوہ منور ہلکا فرور ہم سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے خیر تو ہے اور بھی دہشت گربرتا نیا پلیٹ میں رکھ کر حکومت دے رہا ہے لڑائی کرتا ہے لڑائی سنی حکومتوں سے برطانیہ کرتا ہے جب حکومت قبضے آ جاتی ہے تو وہابی کو پکڑا دیتا ہے خیر ہے سنی سے چھینتا ہے وہابی کو دیتا ہے کیا وجہ بس بتاؤ تو صحیح ہے یہ کیا چکر ہے سلطنت عثمانیہ ہی مکہ مدینہ پر سلطنت عثمانیہ تھی وہ سنی دیتا ہاں نفی تھے ان سے چھینتا ہے اور وہابیوں کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیتا ہے کیوں الخان آل آل اسلامی بات پر غور کریں یار کس وجہ سے ناچیر نے خالی کتابیں رکھی نہیں ہیں خالی کتابیں رکھی نہیں ہیں کتابوں کو سمجھا ہے کتابوں کو پڑھتا ہے پڑھ کر آپ کو سناتا ہے جاؤ اسی بات کا نظر